کیا امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اگر ایسا ہے تو فقہ جعفریہ الگ کیوں ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے امام جعفر سے اقتصاب فحض کیا اس میں کوئی شک کی بات نہیں اس پر ہم نے پوری کتاب لکھی امام اعظم ابو حنیفہ اور اس میں بڑے مستند حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ سے ان کا تعلق تھا اور ان کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر رضی اللہ کو خبر غلط دی اور ان سے آن کر کے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کا نام نومان بن سابق وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی نانا جان کی جو حدیثیں ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی عقل اور قیاس سے کام لیتا ہے یہ ان کو باور کرا دیا امام اعظم سے امام جعفر صادق ردی اللہ کی جب ملاقات ہوئی امام جافر ساد فرما وہ تم ہی ہو جو ہماری نانا کی حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس یعنی عقل سے کام کرتے ہو امام اعظم رضی اللہ عنہ امام ردی اللہ عنہ نے دو ایک سوال امام جعفر صادق سے کی فرما حضور یہ بتائیے کہ طاقت میں عورت مضبوط ہے یا مرد ان کا مرد مضبوط ہے عورت کمزور ہے فرما اگر میں قیاس سے کام لیتا تو یہ کہتا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو عورت کمزور ہے اس کو دو حصے ملنے چاہیے مرد چونکہ مضبوط اس کو ایک حصہ ملنا چاہیے جبکہ میں فتوا یہ دیتا ہوں کہ مرد کو دو حصے ملیں اور عورت کو ایک اگر میں عقل سے کام لیتا تو یہ کرتا پھر اس کے بعد پوچھا یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روز روزہ روز نماز چونکہ بارہ مہینے پڑی جاتی روزہ ایک مہینے میں رکھا جاتا رمضان انہوں نے کہا کہ بھائی نماز افضل فرما نماز افضل ہے حائزہ عورت کو اگر میں عقل سے کام لیتا تو کہتا کہ روزوں کی قضا تو مت رکھو نماز کی قضا کرو اس لیے کہ نماز روزوں اس معنی کر افضل ہے کہ بارہ میں نہیں پڑی جاتی لیکن میں عقل سے کام نہیں لیتا آپ کے نانا کی حدیث کے مطابق میں فتوا دیتا ہوں کہ حائزہ عورت کو نماز معاف ہے لیکن روزوں کی قضا کرے گی تیسرا مسئلہ ایک اور ہم نے سنا وہ بھی ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ جب آدمی چمڑے کے موزے پہنے تو مسا کہاں کرے گا بھائی زمین پر تو پیر لگتے ہیں زمین پر پیر لگتے ہیں اگر میں عقل سے کام لیتا تو کہتا کہ تلووں کے نیچے مسا کرو لیکن میں حکم دیتا ہوں کہ اوپر سے مسا کرو اگر میں عقل سے کہتا تو کہتا, کہتا کہ نیچے مسا کرو اس لیے کہ نیچے مٹی لگ اوپر تو اتنی مٹی نہیں لگ جبکہ میں فتوائش دیتا ہوں کہ اوپر پیر کا مسا کیا جائے تک یہ ویلیڈ رہیں گے کیا مطلب ہو اس کا جب بھی وضو ٹوٹے اب آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں پورا وضو کیجئے اور پیر کا گیلے ہاتھ سے اوپر سے مسا کر لیں سمجھے اب وضو ٹوٹنے کے چوبیس گھنٹے تک آپ یہ کر سکتے اگر مسافر ہو اس کی میاد اور بڑھ جائے گی یعنی بہتر گھنٹے ہو جائے گی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو پیر مت دھوئی مگر چمڑے کے موزے لوگ چونکہ آسانی کے بہت زیادہ دل دادا جیسے بیس تراویوں کو آٹ کر دیا انہوں نے کیا کہا کہ چمڑے کے موزے نہیں نائلون کے موزے پہ بھی مساہ شروع کر دیا لیجئے صاحبہ تاکہ اور آسانی نہیں ہو جائے آپ ایسا مت کیجئے مساہ کا چونکہ ذکر آیا تو مساہ چمڑے کے موزے پہ کیا جائے گا نائلون یا گرم موزوں پر مساہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد چند مہینے امام آزم نے امام جعفر صادق رضی انہوں سے اقتصاب فیض کیا رہا شاگرد کا مسئلہ شاگرد وہ حضرت حماد کے تھے رضی اللہ اور حضرت حماد جو تھے وہ حضرت ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ وہ ان کے شاگرد تھے جو بہت بڑے فتح گزرے ہیں یا کیا نام ہے اے اے اے یہ کوفے کے تو ان کے شاگرد لیکن ان سے اقتصاب فحض کیا اور ہم نے یہ بھی نقل کیا کہ امام اعظم ابو حنیفا نے فرمایا کہ اگر میری ملاقات امام جعفر صادق رضی اللہ سے اگر نہ ہوتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا یہ ہم اعتراف کر رہے ہیں اس بات اب آپ نے الٹ کیوں سوچا کہ بھائی فق کیا ہے بلکہ چاہیے کہ فقہ جعفریہ والے فقہ حنفی کو مانیں کہ بھئی یہ تو امام جعفر کے شاگرد ہیں تو تم کا فقہ جعفرہ لیے گھوم رہے تم تو آ کر کے امام اعظم کا فقہ مانو فقہ جعفریہ تو یہ فقہ حنفیہ ہے جو ان کے شاگرد تھے بجائے اس کے آپ یہ کہیں کہ بھائی ان میں کیا ہے یہ ہے جناب مسئلہ اقتصاب فیض کیا اور یقیناً امام جعفر صادق کا فیض امام اعظم ابو حنیفا نے حاصل کیا اور فق حنفیہ ہی حقیقت میں فق جعفریہ